بسم اللہ الرحمن شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سو ربلشی اویب لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو قیامت کا زلزلہ ایک حادثہ عظیم ہے گرو پلو مبیاتی نام کلو دم لمل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 اور لوگ تجھ کو متوالے نظر آئیں گے مگر وہ متوالے نہیں ہوں گے بلکہ عذاب دیکھ کر مدھوش ہو رہے ہوں گے بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت عذاب ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ قُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ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 اور دوزہ کے عذاب کا رستہ دکھائے گا یا تراب ثم دن ک ثَُّ بِ نُقُفَةِسُمَّ مِد عَ قَاتسُم م مِ مُغاتٍ مُخَللَقَات وَغَير مُخَلقَة لن بَين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 منیر اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی شان میں بغیر علم و دانش کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کتاب روشن کے جھگڑتا ہے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 118. ويأتبون الله على حر 119. فإن أصابه خير لطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين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 دُنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ يَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ ثُمَّ يَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كيده مَا يَغِيظُ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 وَكَثِيرٌ لو ہی مہو میری انگارش کیا تم نے نہیں دیکھا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 كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ فِيَابٌ مِن يُصَبُ مِن فَوْقِ <الْحَمِيم> یہ دو فریق ایک دوسرے کے دشمن اپنے پروردیگار کے بارے میں جھگڑتے ہیں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 اور ان کے مارنے ٹھوکنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے جب وہ چاہیں گے کہ اس رنج جو تکلیف کی وجہ سے دوزخ سے نکل جائیں تو پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ جلنے کے عذاب کا مزہ چکھتے رہو انجری محتی نی گرو ملو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 اور جو اس میں شرارت سے کجربیوں کفر کرنا چاہے اس کو ہم درد دینے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے میں کون بی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 فقیر تاکہ اپنے فائدے کے کاموں کے لئے حاضر ہوں اور قربانی کے ایا میں معلوم میں چہار پایا مویشی کے زبا کے وقت جو اللہ, جو اللہ ہیں ان پر اللہ کا نام لیں اس میں سے تم خود بھی کھاؤ اور فقیر درماندہ کو بھی کھلاؤ تم بی پھر چاہیے کہ لوگ اپنا میل کچیل دور کریں اور نظریں پوری کریں اور خان قدیم یعنی بیت اللہ کا طباف کریں ذلك من يعظم حرمات یہ ہمارا حکم ہے اور جو شخص ادب کی چیزوں کی جو اللہ نے مقرر کی ہیں عظمت رکھے تو یہ پروردگار کے نزدیک اس کے حق میں بہتر ہے اور تمہارے لیے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں سوا ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں تو بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو نف اللہ شری کی نبی شری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 یا ہوا کسی دور جگہ اڑا کر پھینک دے رکشا یہ ہمارا حکم ہے اور جو شخص ادب کی چیزوں کی جو اللہ نے مقرر کی ہیں عظمت رکھے تو یہ فیل دلوں کی پرہزگاری میں سے ہے لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّن ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَىٰ الْبَيْتِ الْعَتِيقُ ان میں ایک وقت مقرر تک تمہارے لئے فائد نہیں ہیں پھر ان کو خانہ قدیم یعنی بیت اللہ تک پہنچنا اور ذبح ہونا ہے مَا کلین جلس موی متی إِلَاهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ وَبَشِّرِ <الْمُحْبِتِينَ> اور ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی کا طریق مقرر کر دیا ہے تاکہ جو مویشی چار پائے اللہ نے ان کو دیے ہیں ان کے ذبح کرنے کے وقت ان پر اللہ کا نام لیں سو تمہارا معبود ایک ہی ہے تو اسی کے فرما بردار ہو جاؤ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 اور جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو صبر کرتے ہیں اور نماز آداب سے پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں اذا وجبت منها القانع والمحتر كذلك لكم لكم اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے شاعر خدا مقرر کیا ہے ان میں تمہارے لیے فائدے ہیں تو قربانی کرنے کے وقت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 سخر ذا لكم اللہ, وبشر اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون بلکہ اس تک کے اس تک فیزگاری پہنچتی ہے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 بے شک اللہ کسی خیانت کرنے والے اور کفران نعمت کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا جن مسلمانوں سے خاموخواہ لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت ہے اجازت ہے اڑی کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور اللہ ان کی مدد کرے گا وہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے اخرجوا من دیارهم حق اللہ دیا بہ دل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 انہوں نے کچھ قصور نہیں کیا ہاں یہ کہتے ہیں, تے ہیں،, تے ہیں،, تے ہیں، اللہ ہے. اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو راہبوں کے سومی اور عیسائیوں کے گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے،, خانے خانوں کی مسجدیں جن میں اللہ کا بہت سا ذکر کیا جاتا ہے گرائی جا چکی ہوتی اور جو شخص اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے بے شک اللہ توانا اور غالب ہے اللہ یہ وہ لوگ ہیں ان کو ملک میں دسترس دیں تو نماز پڑھیں اور زکات ادا کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں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 کہ وہ نافرمان تھیں سو وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں پڑی ہیں کنویں بیکار اور بہت سے محل ویران پڑے ہیں افلم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 الفتی <تَعْبُود> اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں اور اللہ اپنا وعدہ ہرگز خلاف نہیں کرے گا اور بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک کے نزدیک روز تمہارے حساب کے روح سے ہزار برس کے برابر ہے وَكَأَيِّن اور بہت سی بستیاں ہیں کہ میں ان کو مہلت دیتا رہا اور وہ نافرمان تھیں پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے اے پیغمبر کہہ دو کے لوگو میں تم کو کھلم کھلا نصیحت کرنے والا ہوں اللہ تلو ری تو جو لوگ ایمان لائے اور کام نیک کیے ان کے لیے بخشش اور آبرو کی روزی ہے اللہ کی اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں میں اپنے زوم باطل میں ہمیں آجز کرنے کے لیے سائی کی وہ اہل دوزخ ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِي ان الا اذا تمنا القشيطان في امنيته فينصر الله ما يلقي الشيطان فينصر الله ما يلقي الشيطان ثم ي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 اس کو ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں ذریعہ آزمائش ٹھہرائے آئے ظالم پرلے درجے کی مخالفت میں ہیں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ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 اور جو کافر ہوئے اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہے ان کے لیے زلیل کرنے والا عذاب ہوگا ضو قون حسن لہو ذقی اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر مارے گئے یا مر گئے ان کو اللہ اچھی روزی دے گا اور بے شک اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے مُدْخَلًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعْلِيمٌ حَلِيمٌ وہ ان کو ایسے مقام میں داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے اور اللہ تو جاننے والا اور برد بار ہے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 اور اس لیے کہ اللہ رفیع رفیش بڑا ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ آسمان سے مہ برساتا ہے تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے بے شکل بے شکل زبان اور خبردار ہے لہو میں پست میں پلغی الحمید جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے اسی کا ہے بے شک اللہ بے نیاز اور قابل ستائش ہے الم تر أن لكم ما في, الأرض والفلك تجري فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ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 سکو فل ان کلاب ہم نے ہر ایک امت کے لیے ایک شریعت مقرر کر دی ہے جس پر وہ چلتے ہیں تو یہ لوگ تم سے اس عمر میں جھگڑا نہ کریں اور تم لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہو بے شک تم سیدھے رستے پر ہو اور ہوگا اگر اگر کریں تو کہہ دو کہ جو عمل تم کرتے ہو اللہ ان سے خوب واقف ہے امین تم ٹیلی فون جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو اللہ تم قیامت کے روز ان کا فیصلہ کر دے گا المتا گیا لمس میں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 يَكَادُونَ يَسْقُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ ۖ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ الَّذِي كَذَّبْتُمْ وَبِئْسَ المصير. اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کی شکل بگڑ جاتی ہے اور تم ان کے چہروں میں صاف طور پر ناخوشی خوشی کے آسار دیکھتے ہو قریب ہوتے ہیں کہ جو لوگ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں ان پر حملہ کر دیں کہہ دو کہ میں تم کو اس سے بھی بری چیز بتاؤں وہ دو کی آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے لئی اخلو کو دو بوجم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 یعنی عابد اور معبود دونوں گئے گزرے ہیں ما قدر اللہ حق قدره ان, اللہ لقوی عزیز ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی کچھ شک نہیں کہ اللہ زبردست اور غالب ہے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 مومنو رو کرتے اور سجدے کرتے اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو اور نیک کام کرو تاکہ فلاح پاؤ وجہ میں جادی مل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 باللہ هو مولاكم فنعم ونعم اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے اس نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں کی اور تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا اسی نے پہلے یعنی پہلی کتابوں میں تمہارا نام مسلمان رکھا تھا اور اس کتاب میں بھی وہی نام رکھا ہے تو جہاد کرو تاکہ پیغمبر تمہارے بارے میں شاہد ہوں اور تم لوگوں کے مقابلے میں شاہد ہو اور نماز پڑھو اور زکات دو اور اللہ کے دین کی رسی کو پکڑے رہو وہی تمہارا دوست ہے اور خوب دوست اور خوب مددگار ہے اور خوب دوست اور خوب مددگار ہے